بسم اللہ کے روشن الحمت سورہ تاریخ تیسرے پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس میں ایک رو ستر آیتیں اکسٹھ ست کا دماغ دو سو انتالیس حروف ہے اس رکو میں اللہ تبارک مطالعہ نے جس مسئلے کو بنیاد بنا کر اس پہ بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس انسان نے دنیا زندگی میں تمام ترکی ہوئی اعمال کا اللہ کے حضور حساب اور کتاب دینا ہے اور دوسری یہ کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک قول فیصل ہے اور اس قول فیصل کو کفار کی کوئی چال اور تدبیر زک نہیں دے سکتی اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے اس کلام کو دنیا کے سارے مصنوعی مذاہب اور بنائے ہوئے وہمی عقائد پر غالب کر دیں اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسے نہیں جو ایک ہستی کے نکاوانی کے بغیر اپنے جگہ قائم اور بقیر سکتی ہو انسان کو خود اس کے اپنی ذات کی طرف توجہ اس کی دلائی گئی ہے کہ کس طرح نسخے کے ایک بوم سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنایا گیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقینا اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قابض ہے اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام مراحوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہا, پڑا رہا. اس وقت اپنے امان کے نتائج بگتنے سے انسان نہ اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آگے آ سکے گا مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و دادا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے اسی طرح قرآن مجید میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ پختہ اور اٹل حقیقت ہے کفار اس غلط فیمی میں ہیں کہ ان کے چالیں اس قرآن کی دعوت کو زخ دے دے گی مگر انہیں خبر نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کے چالے سب درے کے درے رہ جائے گی تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور درپرد و یہ تبدیح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنے سے کام کر لینے دیں زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کے چال قرآن کو ذکر دیتی ہے یا قرآن اسی جگہ غالب آکر رہتا ہے جہاں اسے ذکر دینے کی کوشش یہ لوگ کر رہے تھے نا جیس شاہدی بری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے وَالصَّمَاءِ وَالطْوَارِقِ قسم ہے آسمان کے وَالطَّارِقِ اور طارق کے تارک کا ترجمہ اگلہ تبارک و دیں خود اس کی وضاحت فرمائی ہے وہاں اذراکا اور تجھے کیا معلوم طارق کہ وہ طارق کیا ہے انج مساکر چمکتا ہوا ستارا ان کلو نفس کوئی نفس ایسا نہیں ہے لما علیہ حافظ کہ نہ ہو جس پر کوئی نے کہا اور اس نگاہبان سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے جو زمین اور آسمان کے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے جس کی وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے جس کے باقی رکھنے سے ہی ہر چیز کی وجود باقی ہے جس کے سمبھال رکھنے سے ہر شے اپنی جگہ سمری ہوئی ہے اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے اور اسے ایک مقرر مدت تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر آسمان کے اور رات کے تاریکی میں نمودار ہونے والے تارے اور سیارے کی قسم کا ہے کہ جس طرح یہ نظر آنے والی چیزیں حقیقت ہے اور ان کا وجود حقیقت ہے اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے اس ان سارے مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ان کے تخلیق کے بعد ان سے غافل نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے فلیان زوریل انسانوں پر چاہیے کہ دیکھ لیں انسان مم خود کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے خود کا پیدا کیا گیا ہے وہ مماثن اچلتے ہوئے پانی سے یخروجو جو نکلتا ہے ترائب اور چھاتی کے درمیان سے سلب اور ترائب کے الفاظ یہاں اللہ نے استعمال کی ہے سلبھ ریڑھ کی ہڈی کو کہا جاتا ہے اور ترائب کے माने ہیں سینے کی ہڈیاں یعنی पसलिया क्योंकि عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس در سے خارج ہوتے ہیں جو سلب اور سینے کے درمیان واقع ہیں اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے اور یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جب کہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ انسان کے پوری جسم سے خارج ہوتا ہے در حقیقت جسم کے آزائے رئیسا اس کے ماخذ ہے اور وہ سب آدمی کے ڈر میں واقع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جس اللہ نے اس انسان کو اس اجلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا امن ہو جی لقاد بے شک وہ اس کے دوبارہ لوٹا پیدا کرنے پر قادر ہے اور یہ تب اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یوم جس دن تو بلا سار دن سارے پوشیدہ رازوں سے پردہ ہٹا لیا جائے گا فما لہو من قوت بس ہوگی اس کے پاس کوئی طاقت کہ یہ اپنے رازوں سے پردہ نہ اٹھنے دیں ورنہ ناصر اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا کہ وہ اس کی مدد کے لیے آگے آئیں اور اس کے گناہوں سے اٹھنے والا پردہ نہ اٹھنے دیں سنا اعض <الرَّجْء> پسند ہے آسمان بارش برسان والے کی جسے بارش برستا ہے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ کہ بے بارش تو آسمان سے نہیں برستا بادلوں سے برستا ہے تو اس کے کی وضاحت پیرے کہ یہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یقیناً بارش جو ہے وہ بادلوں سے برستا ہے لیکن یہ تب برستا ہے جب آسمان کی طرف سے ایک خاص آئٹم آ کر کے ان بادلوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو بادلوں کے اندر جو پانی ہے وہ کتروں کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جب تک وہ آئٹم ان بادلوں کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے وہ پانی ان بادلوں سے نہیں نکلتا اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان کے محاورے میں سما ہر اس اونچی چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے سر کے اوپر ہو اور بادلیں انسانوں سے یقیناً اوپر ہوتی ہے اور بارش اوپر ہی سے برس رہا ہوتا ہے اس لیے اس بارش کے برسانے کو بلندی کے طرف یا آسمان کی طرف منسوخ کیا گیا یہ قسم ہے اس زب کی کہ جو بادلوں سے یا آسمان سے پانی برساتا ہے قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم بادلوں کو چلاتے ہیں اور پھر ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان بادلوں سے بارش برسا کر ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے ول ارو ذات سبق اور قسم ہے کرنا باتات اگانے والے زمین کی کہ جب بارش برستی ہے زمین پر زمین نرم ہو کر پھٹ جاتی ہے ان نول فصل بے شک یہ ایک, قول فیصل ہے. یعنی ایک ایسی بات ہے جو جچی تلی ہوئی بات ہے وہ ماہ حضب اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے ان نم یقید بے وہ لوگ تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا وہ عقید و قیدہ اور میری ایک تدبیر کر رہا ہوں تدبیر کرنا اب گفار کی تدبیر یہ تھی کہ وہ ہر ممکن طریقے سے پیغمبر اسلام اور اسلام کو بدنام کیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے دور رہے اور اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں ناکام ہو جائیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس طرح سے لوگ اپنے پرانے عقائد اور رسومات پر قائم رہیں گے اور دوسری طرف اللہ کی تدبیر یہی تھی کہ میں نے اس کو غالب کرنا ہے اگرچہ کفار کو یہ بات کتنی ہی ناگواد کیوں نہ گزرے ہم کاثرین بس آپ محلت دیجئے کافروں کو کافروں کو ان کے حال کے چھوڑ دیجئے ام ہل ہم محلت دینا مختصر سر یعنی توڑے سین کے لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے ذرا یہ چھوڑ دینا یہ ان کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزادی سے غلط فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی دے کر ان کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ لوگ اپنے اس آزادی کے زمانے سے فائدہ اٹھا کر اپنے طرز عمل پہ سوچ کر لیں غور کر لیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کیا وہ اس بات کے قابل ہے کہ وہ ان کے لیے نجات کا باعث بن سکے وہ اخرا والا الحمد للہ سبین